کال اللہ تبارک و تعالیٰ فلقر المجید اوک صحیح بن یا مانند بارش کی منسمائی جو آسمان سے ہو فی ہی اس میں ظلماتن اندھیرے ہوں و اور کڑک ہو و اور بجلی ہو یا وہ ڈال لیتے ہیں اساب اپنی انگلیوں کو فی آزانِ اپنے کانوں میں من سوائے کی بجلیوں کی وجہ سے حضر الموت موت کے ڈر سے واللہ اور اللہ محیطن گیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یقاد البرکو قریب ہے بجلی یکتف اچکلے لے اب سارم ان کی آنکھوں کو کلہ جب بھی اضاء لہم روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے مشوفی ہی تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں و ادا اور جب ازلم اندھیرا کر دیتی ہے علیہم ان پر کامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں ولوشا اللہ اور اگر اللہ چاہتا لََ البتا البتہ لے جاتا بھی ان کے کانوں کو و ابسارہم اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ بے شک اللہ اعلی کلِشن ہر چیز پر قدیر قادر ہے ایک مثال اس سے پہلے اللہ نے منافقین کی دی یہ دوسری مثال ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش جیسی ہے جس میں تاریکیاں ہوں کڑک ہو بجلی ہو جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں جب تاریکی آ جاتی ہے تو گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں بالکل یہی حال منافقین کا ہے جب وہ قرآن میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ کی وعیدیں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے جن کاموں سے منع کیا ہے یہ سارا کچھ جب دیکھتے ہیں تو مارے ڈر کے خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ قرآن نہ سن سکے بالکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے اللہ تو انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلا دیں گے بارش سے مراد اسلام ہے اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکامات ہیں جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منافقین کی علامتوں سے بچا کے رکھے ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین